مصیبت مسلدار فکار چارد مصیبت دم سنت دیر دسرے دے ڈیڑھ خلقار غم فینی بھی کر بان دلالت پہ ہر جلوس این دل مصیبت جوادہ جروس, جروس مسیبت رضی اللہ دروڑے شی دانشی مسجد خبر رکھ جماعت کے خبر کی ججمات کی یور حضن مہار میدم حضن کے حضن دودھ آساد کے دام مصنوع طریقہ خدا مار شمہ دا کے حضم کر دہادرا یا بخاری کتاب یو یہ اس رولس کی ذکر کہی دہادی آسا واقع ادار کی جلد سانی پکس ویو اس کی عرکن دیکھ کے دعو کا hmm.